الحمدُ لللهِ الذي خلق السَّمااواتِ والأَربّ وَج الظلُمات وَ ثمُ الذي نَ كَفروا بِّ تمام تعریفِ اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انھریہں اور روشنی بنائی پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری زندگی کی ایک معاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین معاد اسی کے پاس ہے پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو وہو اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِن آیَتٍ مِن آیَاتِ رَبِّهِم اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کے کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں چنانچے جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے چھٹلا دیا نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مزاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی من من نُمَكِّن لکھم وَأَرْسَلْنَا ف لکھن ویم قرن کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجیں اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔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 کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں وقالو لولا انزل وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا الْأَمْرُ ثُمَّ لَا <يُنظرون> اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا عَلَيْهِم مَا <يَلْبِسُون> اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے اور ان کو پھر ہم اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں اور اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ثم كان ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو چھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا جم علا ملک بفی اللہ دین خم لا لینو ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا ورنہ وہ تم سب کو ضرور بھی ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَار وہ هو السميع اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں اور وہ ہر بات کو سنتا ہر چیز کو جانتا ہے قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكن من المشرکین کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے کسی سے کھاتا نہیں کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں اور تم مشرقوں میں ہر گز شامل نہ ہونا اخافی یاد کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے میں جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے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 اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے پوری طرح باخبر بھی قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً أُخْرَى اشد ہوں بری امشری کو کہو کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلی درجے کی ہو کہو اللہ اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور مجھ پر یہ قرآن وہی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے کیا سچ مجھ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا کہہ دو کہ وہ تو صرف ایک خدا ہے اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں اللہ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے ومن اظلم من من لا يفلح الظالمون اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے نم کو اشوکو سم من کو اشوک اکم الدین کم تم تزر اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں ثُمَّ لم تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے انظر كذبوا على وضل عنهم ما كانوا دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے اور جو معبود انہوں نے جھوٹ مٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سوراخ نہیں مل سکے گا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 إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے لیکن ان کو احساس نہیں ہے وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ربنا ونكون من المؤمنين اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دو زخ پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ چھٹ اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے بل بدل ہوں حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں کالوں دنیا یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے ولو ترائذ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بالحق قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیا جائیں گے وہ کہے گا کہ کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے قسم اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے قد خسر الذین کذبو بلقاء اللہ حتی اذا جاہا حسرتن کالو یا حسرت ن علم فرتن او ذرم علور ام یقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جاں ملنے کو چٹلایا ہے یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاحی کی اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے لہذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں الدنيا الآخرة خير يتقون افلا تعقلون اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی لگی اپ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے رسول ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں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 اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں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 فلا تكونن من اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ موجا لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا لہٰذا تم نادانوں میں ہر گز شامل نہ ہونا انستینس مل مو تصوس بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق تالی بن کر سنیں جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولاكن اكثرهم لا يعلمون یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں ہم نے کتاب یعنی لوحے محفوظ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے۔ پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جائے جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُکْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مستق اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اس کی دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رہ پر لگا دیتا ہے۔ قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے بل تدعون ما تدعون انشاء و تنسون ما بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يَتَضَرَّعُونَ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے بہت سے قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائے کست کلو بولا کن کست کلو بہم وزش پانو میں پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ آجزی کا رویہ اختیار کرتے بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سوچایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہیں فلم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 پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فقطع دابر القوم والحمد رب العالمين اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ ان أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کی سوا کسی اور کو حلا کیا جائے گا ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائے اور نافرمانی فرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں چنانچے جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے كذبوا يمسهم بما كانوا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی فرمانی کے عادی تھے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 قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کی اتبا کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر کیا تم غور نہیں کرتے ليس لهم من دونه ولي ولا شفیع لهم يتقون اور اے پیغمبر تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ اس کے سوا نہ ان کا کوئی یارو مددکار ہوگا۔ نہ کوئی سفارششی تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کرنے والہ تقر د الذي ن یا دونارب ہوں بالغاادتی والعااش یوری دونا ووجہں معلیںہ من حسابہ من۔ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمے داری تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں جو امال ہیں ان میں سے کسی کی ذمے داری ان پر نہیں ہے جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لئے چنا ہے۔ کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنی شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُرْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ سَبِيلُ <الْمُجرِمِينَ> اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے <سؤال> قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين اي <سؤال> ايها <سؤال> ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا قل انی علی بینت من ربی وکذبتم ما ما به ان الحکم الحق وهو کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں اور تم نے اسے جٹلا دیا ہے جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قل لو ان اعلم بالظالمین کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وعن دہوں فی الم عل إِلَّا و وَلَا میو فِي وبتی م اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے اسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو مب آسو کم فی سم آسو کمفیلی بو اجلسم کم سم کم تم تم اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَأَوْقَعَ عِبَادَهُ وَيُبْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتا ہی نہیں کرتے ثم ردو الى الحق له الحكم وهو اسرع پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولا برحق ہے یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے المئی مَن بولو میں ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ نہ تَدْعُونَهُ تَضَرُعًا وَخُفْيَةً ان أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہو خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چُپ کے چُپ کے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے کل جی کم کل کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی پھر بھی تم شرک کرتے ہو دل ائی ابا سال سوقی کم او من تحت کم او سخ او زی قبا کم ب انظر نصرف کہو کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ اور اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے مستقر تعلمون ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا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 اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ان کے خاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگے وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ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 شراب من حمیم بما كانوا اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ ونجولا بھی ندن لاحو کے لوشیا پی كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهداة وأمرنا لنسلم لرب اے پیغمبر ان سے کہو کیا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں تو اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جائے جائے گا وہو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّور عالم الغیب والشهادہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کا قول برحق ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے وَإذ قال اراک فی ضلال مبین اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں وہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ من الْمُوقِنِينَ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں فَلَمَّا جَنَّ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا فلم کال ربی فل کال علمی ربی خن مین القم پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں فلما إِنِّي فلت مِّمَّا تُشْرِكُونَ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں انجہ جی من المشرقی میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانُ وَلَا تشری خون علم اثلت کرو اور پھر یہ ہوا کہ ان کے قوم نے ان سے حجت شروع کر دی ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جب اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گی اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے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 اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جب کہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں ابراہ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں بے شک تمہارے رب کے حکمت بھی بڑی ہے علم بھی کامل ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلِ اور ہم نے ابراہیم کو اس حاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ان کے اولاد میں سے داؤد سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون کو بھی اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور علیاز کو بھی ہدایت عطا فرمائیں یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے و وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطَا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ نیس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی صِرَاطٍ مستقی اور ان کے باپ دادوں ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہِ راست تک پہنچا دیا تھا میں من من یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک امال اکارت ہو جاتے فَإِن يكفر بها ها فقد بها قوما بها وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پروا نہ کرو کیونکہ اس کے ماننے کے لئے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دی ہیں جو اس کے منکر نہیں اولئیک الذین ہدى اللہ فبہداہ مقتده قل لا اسألکم علیہ اجرا انہو اللہ ذکرہ للعالمین یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی لہذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ طَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَىٰ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ مذرهم فی خوضهم اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسا لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا اے پیغمبر تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بے ہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں وہ ھذا کتاب انزلناه مبارکم مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے پچھلی آسمانی ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پوری پوری نگہداشت کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ اُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ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 اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وہی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہ کی گئی ہو اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ, وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ تم ان فی کم شرا تقت پابین کم ون کم کم تم تزم پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنے تنہ تنہا آ ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں ان اللہ خالق الحب و النوا یخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحي ذالک اللہ فانہ تؤفکون بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے لوگوں وہ ہے اللہ پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لے جا رہا ہے فالق الاصباح وجعل والشمس والقمر ذلك وہی ہے جس کے حکم سے صبحوں کو پو پھٹتی ہے اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے علم بھی کامل قومی اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں وہی قد فصلنا لقوم يفقهون وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں وَهُوَ الَّذِي زل مخرجن بھیہین بت کلخرجن فخرجن مینو خبر نجو مینو ہب مترکی بو مخ و مل مو پل کنجن بوز نو منٹ ویر متبی او رو الى ثمره اذا اثمر وینعه ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ يصفون اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے بدیع السموات والارض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوں خالق كل شیئ فعبدوه وہو علا کل شیئ وکیل لوگو وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا اس کی عبادت کرو وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے لا الابصار وهو الابصار وهو نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسی ومن عمیف علیہا وما انا علیکم بحفیظ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو اور بالاخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں اتبع ما اوحی الیک من لا الہ الا کمر واعرض عن المشرکین اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وہی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُوْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمْ مسلمانوں جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگے اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوش نما بنا رکھا ہے پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے جاءتهم ايات لا يؤمنون بها قل اننا الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوب معجزہ آ گئی تو یقیناً ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا میں کین میں کینو اللہ کن اخسم یج اور اگر بل ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں لانے والے نہیں تھے یہ کہ اللہ کہ کہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ محتبر لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَنَا لِكُلّنَ بِ عَْدُوًا شَيطينَ الإِس وَاللْجِِّ يُحي بَعْهُمْ يُحِي مَعْبُهُم إلَى بَعضٍ زُخْرُ فَقَوْلِ غرورَ وَلَ شَ أَرَبّكَمَا وما يفترون اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا یعنی انسانوں اور جنات جن میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکا دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے لہذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑا رہنے دو ولتصغى الیہ افیدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولیرضوا ولیقترفوا ولیقترفوا ما هم مقترفون اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے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 فلا تكونن من اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے متنازعہ معاملات کی تفصیل موجود ہے اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے لہذا تم شک کرنے والوں میں ہر گز شامل نہ ہونا وَتَمَّتْ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ وَهُوَ اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے اس کی باتوں کو, کو کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے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 ان رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں <مُؤمنين> چنانچے ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ملو اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے وَذَرُو وَذَرُو ظاہر <تصفيق> اور تم ظاہری اور باتنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے ویسپ و اشیا نو نل اونی جلوکھ و این ات مشریخ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے مسلمانوں شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے اوامن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 ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں جب کہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا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 سَيُصِيبُ الَّذِينَ أجرموا صغارٌ عِند وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا میں دل ع دیہ سد رہل میںلہ یجال سد رہی پنہر في ادسم كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا لقوم يذكرون اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں لهم دار السلام عن ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے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 النار لوی اجل تلن کال ما شاء خالی ان سیحم شکیم انالی اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاتین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانا ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے علم بھی کامل وَكَذَلِكَ بَعْضَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی یقو سونا هذا کملی کو لو شہید نالسین و گروتھ مُلحت دنیا شہید شہید <كَافِرِين> اے جنات اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے ربنی ضرحم کم ویس تخلف میل آ شم کم آ شم قوم اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا ان ملا مرجی یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے نتی ن تونقب اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے مدر امین اللہ هذا لِلَّهِ بالو ح دلی فَمَا كَانَ نلی فَلَا اہین فلسلو اللہ وَمَا كَانَ فہو فَهُوَ الا سو کم سا اما اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے چناچے بذا میں خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے ایسی بری بری, بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں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 اور اسی طرح بہت سے مشرقین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرقین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالتیں پیدا کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے لہٰذا ان کو اپنی افطراء پردازیوں میں پڑا رہنے دو وقالوا هذه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 بِمَا كَانُوا اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے ان کا زور یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان بانتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے جو افترا پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں ان قریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا وقالو ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ نیس وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپائیوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لئے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں ان قریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے علم کا بھی مالک رزم اللہ پد بلو میں حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں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 مری لا يحب مصرفی اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کو بغیر بلند ہوتے ہیں اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَتًا وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام امسيين ام ما اشتملت عليه 아رحام مویشیوں کے کل آٹھ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں دو صنف نر اور مادا بھیڑوں کی نسل سے اور دو بکروں کی نسل سے ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو مینل أَمْ اشتملت عليه ارحام الام سين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا اج أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ لائم إِلَّا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسطا أهل لغير الله به فمن ابطر باغ ولا عاد فإن ربك غفور اے پیغمبر ان سے کہو کہ جو وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو ہاں جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جب کہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کے غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کے حد سے آگے بڑھے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے إلا ما حملته ظهورهما أو الحوائياء أو ما اختلط بعض ذلك جزايناهم بظلمهم وإنا اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری کے میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنا تھی یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں اکذبوک فقر ربکم ذو رحمت واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیر رحمت کا مالک ہے اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا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 ان تم تخروس جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو فلو شاء اے پیغمبر ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا المد اللہ شہید م ولا تتبع الذين كذبوا والذين لا يؤمنون وهم بربهم يَعْدِلُونَ ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں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 ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگو یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے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 وصاكم به اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو اور ناب تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتے دار ہی کا ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو لوگو یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو وَأَن... هَذَا صِرَاطِهِ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے لہذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے لوگو یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو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 پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پرورتگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئے فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو اَن تَقُولُوا اِنَّمَا یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے او تول ان کی تبد من فق جین تم بِمَا نو یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت و رحمت کا سامان آ گیا ہے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ مو موڑ لے جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ مو موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ مو موڑے ہی رہے ہل غرون الا ان کیا تو او تیا ربک او اویا بعض آیات ربک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 یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پروردگار خود آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ لہذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا في شيء انما امرهم الى الله اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفر پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں مل جب الحسن اچھل ہوں آشرو انسلی وب سلا جز لا و جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ہے اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا قل اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے ابراہیم کا دین جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے قل ان و و و رب العالمين کہہ دو کہ بے شک میری نماز میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے لا شریک له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر چھکانے والا ہوں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّم وهو رب کل شیلطی بو کلو نف سنگ زیرو زیرو تر أخرى تم تم فی تخت کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں خود اسی پر پڑتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہارے پروردیگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي فلو کا بب لیبل کم فیم کم ان رب کسری قابو فو اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے دراجات میں بلند دیا تاکہ تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آسمائے یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے